اور بولا فرون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کے اپنی آمان کو چھپاتا تھا کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے اور اگر بلفرس وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں ودا دیتے ہیں بے شک اللہ راناؤ دیتا اسے جو حد سے بڑے والا بڑا جھوٹا ہو